السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کتبو کا مرکز رحمانیہ کتب لائبریری رحمانی مزید پورہ فیل کراچی ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا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 وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وک القم مسول رائتی فل امام عرآن بہ مسول رائ تمام قسم کی حمد و صنا اللہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہو جناب محبوب کی بریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیاد گرامی پر آج کا جمعہت المبارک میرے استاد محترم و مربی علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالیٰ کا تھا لیکن ٹریفک جام ہونے کی بنا پر استاد محترم راستے میں ہیں جن کی بنا پر استاد محترم نے ساند بھائی کو فون کر کے میرے نام پہ کہا گیا کہ عمران کو کہیں کہ وہ جمعہ پڑھا لیں حالانکہ میں اس لائق تو نہیں کہ میں اپنے استاد محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالی کی جگہ پر جمع پڑا ہوں لیکن الامرو فوق ال کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں عزیزہ من اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے اور ذمہ داری ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت کی صورت میں اور امانت کی صورت میں انسان کو ودیت کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر وہ کسی انسان کو مل جاتی ہے تو انسان دنیا کی اس دنیا کی زندگی میں بڑا ہی خوشحال ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی شکر بجا لاتا ہے اگر وہ نعمت انسان کو نہ ملے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس نعمت سے محروم کر دے تو وہ انسان تحیل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ کھڑا کرنے سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا کی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ان تعد و نعمت اللہ ہی لاتوا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نحمت اور امانت ایک اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کو عطا کی ہے اور وہ امانت ہے جس طرح ہم ایک امانت کو سنبھال کر رکھتے ہیں اس ڈر سے کہیں یہ امانت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی تو ہم معاشرے کے اندر منہ دکھلانے کے قابل نہیں رہیں گے اور معاشرے کے اندر بدنام ہو جائیں گے لوگوں کی زبان پر فلاں کے نام پر یہ کہا جائے گا کہ یہ بدیانت ہے امانت کے اندر دیانت داری جو ہے وہ ادا نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ایمانت اس کی ہم قدر کس طرح کر سکتے ہیں اس کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتلا دی ہے فرمایا کم و حلی کم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا پھر اللہ تعالی نے جہنم کا تعارف فرمایا کہ وقودارا کہ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور اس جہنم پر ایسے دروگے اور نگران فرشتے اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا ان کی نگرانی اور ذمہ داری عائد کر دے گا کہ لا لاسون اللہ ما مر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے وہ فعلون امرون اور وہ وہی کچھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے گا اس عائد مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک ذمہ داری کو واضح کیا ہے کہ ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اپنے خاندان والوں کو اور قرب جوار کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں صحیح بخاری کے اندر کتاب کتاب المغازی میں باب قتل عبی جہل کے اندر امام بخاری ایک حدیث لاتے ہیں اس حدیث کے راوی سید عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر میں اس جنگ کے اندر شریک تھا اور جب جنگ بدر کی سف بندی ہو رہی تھی میں جنگ بدر والے دن سف اول کے اندر شامل تھا دوڑتے ہوئے دو نوجوان آتے ہیں ایک آ کر سیدھی جانب کھڑا ہو جاتا ہے دوسری جانب ایک الٹی سائڈ پر دوسرا نوجوان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے کیا ہے آبا اے چچا جان یہ بتائیے کہ سامنے کفار قریش موجود ہے ان کا لشکر موجود ہے ان کی صفح موجود ہیں بتائیے کہ ان تمام صفوں کے اندر کون سا شخص ابو جہل ہے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی دانشمن صحابی رسول ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ان دونوں بچوں کی وجہ سے اپنے قتل ہونے کا اپنے شہید ہونے کا ڈر محسوس کرنے لگا کیونکہ اگر جنگ کے اندر وہی وہ بندہ محفوظ رہ سکتا ہے جس کی جان کے اندر دونوں بہادر اور جاندار شخص طاقتور شخص موجود ہوں اب میری دونوں جانبیں خالی ہیں اور دونوں بچے نوجوان ہیں یہ میرا دفاع کیا کر سکتے ہیں یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے میرا دفاع کیا کریں گے اتنی ہی دیر میں الٹی سیٹ سے آواز آ جاتی ہے یا امی ارینیا باجہ علی سعید عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ دونوں بچے ہیں اور سوال کیا کرتے ہیں سینب الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ سامنے والا شخص اور سامنے سب کے اندر موجود غصاح رسول ہے اسلام کا دشمن ابو جہل ہے تم اس کا کیا بگاڑ لو گے مات بھی تم اس کا کیا کر لو گے بچے جواب دیتے ہیں آہیت ان رایت ہو انقت کہتے ہیں کہ ہم گھر سے یہد کر کے آئے ہیں اور یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آج کے دن اگر آج ہم نے اب اجھال کو دیکھ لیا اس کو جہنم میں رسید کر دیں گے اس کو قدر کر دیں گے کیوں اس لیے کہ ہم گھر سے یہ حد کر کے آئے ہیں والدہ نے یہ تربیت کی سید عبد بن عاف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی جنگ کا لال ہوتا ہے وہ دونوں بچے ابو اجل پر اس طرح لپکتے ہیں جس طرح ایک شکرا شکار پر لپکتا ہے اور جھٹ سے پھٹ میں ابو اجل کو مار دیتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں بچے یتیم تھے ان کے سر پر صرف والدہ جو افرا نامی شخص کی بیوی تھی بتائیے اس دور کے اندر کوئی مدارس اور کوئی اسکول کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں تھے بتائیے کہ ان دونوں بچوں کی ذہن سازی ان دونوں کو ایک فکر دی ایک سوچ دی اس جنگ کے اندر اسلام کا دشمن آپ صلی اللہ علیہ کا گستاخ اب اجل آ رہا ہے تم نے اس کو جہنم میں رسید کرنا ہے بتائیے کہ اس کی ذہن سازی کس نے کی والی سر پر موجود نہیں ہے صرف ایک بیوہ عورت موجود ہے جو ان کی والدہ کی صورت میں موجود ہے زہر سی بات ہے ان دونوں بچوں کی تربیت اس افرا نامی بیوہ عورت نے کی اور یہ سوچ اور فکر گھر سے لے کر آئے تھے اسی طرح تبرانی کبیر کی روایت ہے اکثر بن معاویہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم قرلہ رحمہ اللہ سین ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ایک سفر میں جا رہے تھے سفر میں چلتے چلتے ایک تکلیف دہ چیز آتی ہے سعین ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں پھر آگے چل دیتے ہیں آگے پھر جا کر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوتی ہے رحمہ اللہ وہی عمل کرتے ہیں جو سین سینب السعید خودی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں سہناب السعید خودی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یا یب نہ ما متفالو بھی کہ بھتیجے یہ تھی نے عمل کیوں کیا سینا قرآلہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کرائی کہ, کہ میں نے یہ عمل آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا لہذا یہ عمل میں نے اس لیے کیا ہے اور قربان جائیے سلف صالحین پر کہ ذرا ذرا سی نیکی پر اپنے بچوں کی اور اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کا منظر کیا اختیار کیا کرتے تھے کیا بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ عمل میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ آکال سلاد وسلام کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اماد عدم من تری المسلم کتب لہو تقبت بن تقبل داخل الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تو اللہ تعالی اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کل قیامت دن ایک نیکی بھی قبول ہو گئی داخل الجنہ وہ جنگل میں داخل ہو جائے گا اس حدیث سے کچھ مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر ہر عمل کو اختیار کیا کرتے ہیں جو بھی عمل بڑے والدین کریں گے والد کرے گا یا والدہ کرے گی وہی وہ عمل ان کے بچے کریں گے اس لیے سینا رحم، رحم اللہ نے وہی عمل اختیار کیے جو سعین شاہی ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی بچے کوئی بھی نیک بجا لائیں اور کسی بھی نیکی پر عمل کریں تو ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے ذہن سازی یہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے آبا و اجداد کیا کرتے تھے میرے خاندان والے کیا کرتے تھے میرے کنبا اور کبیرا والے کیا کرتے تھے بلکہ تربیت اور منج یہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ عمل میں نے اس لیے کیا ہے بلکہ آقا علیہ سلاد والسلام نے عمل کیا ہے اور آقا علیہ السلاد والسلام کا یہ فرمان ہے آج کے دور میں ہم بچوں کی تربیت اس منج پر نہیں کرتے ہیں اس منجے پر سلف صالحین کیا کرتے تھے سلف صالحین کی زندگی کو اگر آپ قریب سے دیکھیں گے پڑھیں گے آپ کے سامنے سلف صالحین کا منج نکھر کر سامنے آ جائے گا کہ سلف صالحین نے اگر اپنے ماتحت لوگوں کی غلاموں کی اور باندیوں کی تربیت کی ہے تو آکال علیہ وہ سلام کے منج کے مطابق اور حدیث کے مطابق کی ہے جو عمل آ کر اسراد نے کیا ہے صحابہ نے اسی مرض کے تحت اپنے بچوں کی اور اپنے متحد لوگوں کی تربیت کی ہے سنو نسائی کے اندر وہ بکرا رحمہ اللہ ابو بکرہ اپنے والد سے قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ انی اعوذ بیکا میرے قفری بالفکری و اداب القبر تو یہی طریقہ میں نے اختیار کیا کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے میں نے بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا شروع کر دی جب میں نے یہ دعا پڑھی میرے والد محترم نے ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مجھ سے سنی کہ آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو پوچھا کہ بیٹا یہ دعا آپ نے کہاں سے سیکھی یہ دعا آپ نے کہاں سے لی ہے بیٹا جواب دیتا ہے کہ دعا میں نے آپ سے سنی ہے آپ ہر فرو نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لہذا اس لیے میں نے اس دعا کو اپنایا ہے اور میں نے یہ دعا یاد کی ہے اور میں بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا شروع کر دی بکرا رضی اللہ تعالیٰ نو پھر وہی بات آ جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے تربیت آکا علیہ کے منج پر کی دعا جو میں پڑھتا ہوں یہ دعا میں نے اپنی طرف سے اختیار نہیں کی یہ جو دعا میں کرتا ہوں یہ اپنی طرف سے یہ گھڑی نہیں ہے یہ الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ آکا علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے سنسائی کے اندر کتاب سلاد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے اسی طرح ایک کال ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی حالت یہ اختیار کی کہ جب تشہد میں جاتے تھے تشہد میں چوکڑی مار کر بیٹھا کرتے تھے ان کے صاحبزادے نے عبداللہ رحم اللہ نے یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور پھر خود بھی تشاود کی صورت میں چوکڑی مار کر بیٹھنا شروع کر دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ماں دس بھی بھائی یہ عمل تھی نے کیوں اختیار کیا ہے بیٹا جواب دیتا ہے کرائی تو کتنا لہارا ابا جان میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی حالت میں چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں لہٰذا سلادی کہ سنت نماز کا طریقہ یہ ہے جو مصنوع طریقہ نماز کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیا باؤں کھڑا کریں اور بایا داؤں پاؤں رانگ کے نیچے سے نکالیں یہ سنت طریقہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ وسلم تو شاہود کی حالت میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے اور بیٹے نے آگے سے پوچھا رہی تو کتب والدہ کہ میں نے تو آپ کو چوکڑی مارتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے مجھے یہ طریقہ بتاتے ہیں آگے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان رجلی لا رج کہ اب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں میں بوڑھا ہو چکا ہوں لہذا میری دونوں ڈانگیں میرا وزن برداشت نہیں کر سکتی اس لیے میں چوکڑی مار کر بیٹھتا ہوں اب اس جگہ پر یہ مقام غور کی جگہ ہے اس حدیث کے اندر بیٹے نے عمل وہی کیا جو باپ نے کیا تھا لیکن باپ نے تربیت کا محض کیا اختیار کیا کہ بیٹا یہ عمل میں کرتا ہوں میرا شرعی عذر ہے اور شرعی عذر ہونے کی بنا پر میں چوکڑی مار کر بیٹھتا ہوں لہٰذا جو سنت کا طریقہ ہے جو عام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے اس طرح سیدہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں سنا بداود کی روایت ہے سعد رضی اللہ تعالیان نے اپنی بیٹے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور دعا کے کلمات سنے دعا کے کلمات یہ تھے اللہ انی اصالوکل جنت وہ نعیمہ و جاتا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں وہ میں ان تمام نعمت سے سوال کرتا ہوں اب دعا کتنی عظیم دعا ہے بظاہر بہت ہی اچھی دعا لگ رہی ہے اور جب جہنم سے آجام مانگنے کی باری آتی ہے تو دعا کرتے ہیں انی من لحا لحا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم سے, اس کی زنجیروں سے اور اس کی بیڑیوں سے اور آگے مختلف رازاباد سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے مختلف عذاب سے سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ دعا سنی دعا سن کر کہا بیٹا تیرا دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے فرمان ہے کہ جب بھی دعا کرو تو جامع کلمات اور مختصر کلمات کو اختیار کرو جب تو جنت کا سوال کر رہا ہے تو سمجھو جب تجھے جنت مل گئی تو جنت کی تمام نعمت اللہ تعالیٰ, تجھے دے دے گا اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا گول اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام عذابوں سے اس کے بیڑیوں سے اور سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھ لے گا صالحین منج یہ ہے کہ جگہ جگہ پر ہر مقام پر ذرا سی بھی غلطی اگر اپنے ماتحت لوگوں کے اندر اپنے دوستوں کے اندر اپنے بچوں کے اندر اگر کوئی بھی شرعیت کے برائے سے کوئی عمل دیکھا کرتے تھے تو ان کی اسی وقت اصلاح کر دیا کرتے تھے اور آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ عمل سنت کے مخالف ہے سنت کے خلاف ہے لہٰذا سنت کا عمل یہ ہے یہ مختلف واقعات ہیں ایک موقع پر نبی علیہ سراد وسلام کے پاس صحابہ کرام رضو مجمعین اور بچے بھی موجود ہیں الٹیبا سیاب رضی اللہ تعالیٰ خطاب رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں آپ صلی, صلی, صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے سے دودھ کو نوش فرماتے ہیں اور جو دودھ بچ جاتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور جب تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو دیکھا کہ سیدھی جانب بچے بیٹھے ہوئے ہیں الٹی جانب کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں اب شرعیت کا اصول ہے کہ جو بھی عمل اختیار کیا جائے کوئی بھی عمل شروع کیا جائے وہ دائیں جانب سے شروع کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے اجاز طلب کی کہ بیٹا یہ ایجاد دیتے ہو دودھ میں کہ صحابہ کرام رضوان موجود ہیں ان کو دے دیتا ہوں اللہ اکبر ان بچوں نے کہا اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاں کے جھوٹے پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بنفس سے نفیس یہ دودھ ان بچوں کو پیش کر دیا بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی موقع تربیت کا ہاتھ نہیں جانے دیا جب بھی تربیت کا موقع ملا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تربیت پر اختیار کیا کرتے تھے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دہ فرمائے اور جو حدیث ہم نے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے واسر الحمد الحمدللہ رب اللہ